اس میں رابی ہے ابو قریب اس میں رابی ہے ابو قریب حضرت صاحب کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ جی ابو قریب کون سا ہے اور کون سا ہے نہ ان کو پتہ نہ کو پتہ ایک اور ابو قریب جو ضریف ہے اس کو پیش کر رہے ہیں یہ ابو قریب یہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ کون ہے جی ہاں بتا رہا ہوں بالکل جی ہاں یہ تہذیب و تہذیب اس کی جلد ہے نو جلد ہے نو سپ ہے تین سو پچاسی سے شروع ہو رہا ہے تین سو پچاسی چھیاسی وہ سو چونتی نمبر اس میں فرماتے ہیں امام ابن نمیر کہتے ہیں ماں بل کے اکثر من ابھی قریب اتنا بڑا حدیث والا ابو کو ریب سے بڑھ کر شاید ہی کوئی حدیث جاننے والا اور آگے پر متی ہوں دنیا میں اپنے بارے میں جواب غلط کر رہے ہیں میں نے میں نے یہ کہا ہے کہ نارنگ مندی میں یہی کر رہا ہوں تو جمع سنو تو صحیح میں ترجمہ کر رہا ہوں لب لار میں یہی تو میں یہی تو پڑھ رہا ہوں میں پیش کر رہا ہوں ابل نمیر جو بہت بڑا اما نگار کا امام وہ کہتا ہے ماں بن عراق اکثر ابی سم بن ابھی ابو قریب سے بڑھ کر عراق کے اندر کوئی زیادہ حدیث جاننے والا نہ تھا آگے کہتا ہوں وہ نسائی جو ہے نسائی اس کے بارے میں ایک دفعہ کہتا لاس لا ابھی ایک دفعہ کہتا ہے شکاتن زکار ابن حکبام کی سکات کال ابو امر آ الحدیث اور فرماتی ہیں کہ محمد لمار آباد احمد ابنا من کو ریب کہ امام احمد ابن حمبل کے بعد عراق میں ابو کو سے پڑھ کر کوئی میں نے بڑھ کر بالکل نہیں, نہیں جتی جرہ جرہ جرہ کر کے دکھاؤ اور یہ میرے پاس ہے, اس کی جلد ہے دو اور اس کا سپا ہے چار سو ستانوے اس کے اندر موجود ہے الحاف محدث القوفا سکا الحافظ حدیث کا حافظ محدث القوفا کا بہت بڑا محدث یہ ابو کو اور یہ ابو قریب کس کا بھی استاد آ رہا ہے یہاں پر محروی اور انہوں نے جو ابو قریب نکالا یہ ابو قریب وہ ہے کہ جس کے شاگردوں میں محروی اصل یہاں حزیز اندر ابو قریب وہ ہے جس کا استاد ہے محروی یہ ابو قریب وہ نکال رہے ہیں جس کا بہان ہو سبس والی اس کا شاگرد ہے یہ ابو قریب مدنی یہ ضعیف ہے یہ اور ہے پتا ہی نہیں جہاں پر شریف سے مولانا نے اب جواب کہہ دیا اس کہ باب ہے بابو مامو بابر مامو کہ مقتدی آمین جہرن کہے اس کا باب باندھا امام بخاری جی ان کو بھی سمجھا دیا جی اس میں میں نے حدیث پیش کی تھی میں نے حدیث پیش کی تھی کہ نبی پاک نے فرمایا کہ غیر محضوب علیہ یہ پڑھے گا کون نبی پاک نے فرمایا کالل امام کالل امام اب اگر مقتدی نبی بھی پڑھنا ہوتا تو نبی پاک یوں صرف امام کا تذکرہ کرتا نبی پاپ فرماتے امام یہ پڑھے گا مقتدی کیا کرے گا مختبی تم آمین کہو تم آمین کہو اگر مقتدیوں نے بھی فاتحہ پڑھنا ہوتا تو نبی پاک مقتدیوں کو بھی فرماتے گا لیکن یہاں لو چاہ رہے ہیں امام غیر موضوع علیہ سوری یہ امام کہے گا یہ کون کہے گا امام اب یہ کہتے ہیں جی بات اور ہے مولانا آپ نے اس بات کو ہم لیتے ہیں پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہترین خطاب کو ہمیں پیغمبر کی کیا چاہیے وہ جس باب میں بھی ہو سے اللہ ہے ہم ماننے کے لیے تیار ہم پیغمبر کی حدیث ماننے والے ہیں وہ جس کتاب میں مل جائے صحیح صنعت سے مل جائے جس باب میں مل جائے ہم ماننے والے ہیں پیغمبر کریم کی حدیث تم تکلید شخصی کرو بخاری کی اور باب اس کا مانو ہم پیغمبر کا خطاب مانو تمہیں وہ باب چاہتا کہ ہمیں پیغمبر کا خطاب میں یہ مسلم شریف کی حدیسوں کرنے لگا تھا دو سو کٹ رہ گئی تھی سپا ایک سو چوہتر ہے مسلم شریف کی جلد اپن فرما رہے ہیں کہ امام ادا اس نے یہ کہنا ہے پھر آگے لفظ آگے امام مسلم نقل کرتے کی حدیث جریرن ہن ادا کرا فہ سے تارا ایک جو استاد ہے سلیمان اس نے جو قطادہ سے نقل کیا تو وہ فرماتا ہے قبرا و کے بعد نبی سال نے کیا پروایا ادا کرا آن سے تو اداکارا آ امام پڑے مختو تم کیا کرو چوپ تم کیا کرو چوپ رہو آ پھر لفظ آسن ہے حدیث میں غیر المضوب آمین وہ جب زوالین کہے گا تم اس وقت آمین کہہ دو اب وہ صورت جو آمین سے پہلے ہے وہ صورت جس میں غیر المضوب علیہ آ رہا ہے نبی پاک فرماتے ہیں وہ امام پڑے گا مقتدیو تم نے چپ رہنا ہے اور چپ رہنا کا مطلب کہ پڑھو مول صاحب بتا سن لیجیے چپ رہنے کوئی منایا چوپ کر رہو کیا مطلب پڑھو چوپ رہنے مطلب نہ کرو نبی پاک دو نے کیا پروایا ان سے, تو ان سے تو خاموش, خاموش, خاموش, خاموش رہو تم خاموش خاموش رہنے مطلب کیوں نہ پیچھے بجے پڑھنے شروع کر دیں گے یہی کسی لوگوں سے نکال دو, <تصفح> دو ان سے خاموش رہو خاموش رہو اور یہ حکم ہے کس کو کو اس کے برعکس ملانا ہمت ہے ایک حدیث پیش کی دیئے جو تمہارے یہاں فریق نے لکھ کے دیا ہوا دعویٰ اس کے مطابق ایک حدیث پیش کی دیئے جس کے اندر یہ ہو کہ امام کے پیچھے سات تم ضرور پڑا کرو صحیح سرحد کا حضرات اندازہ کیجیے اندازہ کی یہ کہ میں نے قرآن پاک کی ایک ان کے سامنے پیش کی ابو داود شریف سے ایک حدیث پیش کی اس کی تعید میں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ ما من القرآن کا معنی یہ ہے کہ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ صلی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد سورت الفاتحہ ہے حدیث ہم نے پیش کی بڑے اجا آپ پیش کر رہے ہیں مولادا کا اس طرف جا رہا حوالہ دیکھیے جناب ذرا حوالہ دیکھیے یہ ہے ابو زا جی اس کا سفر ہے ایک سو پچیس اور اس سے میں آپ کو حدیث پڑھ کے سنا چکا ہوں اور واضح کر چکا ہوں کہ فکر من القرآن کا مفہوم نبی بانس میں یہی لیا پڑے گا بڑا چسکا ہے چونکہ اس لیے آپ ایک حدیث ایسی پیش نہیں کر سکتے کہ جس میں نبی پاک یہ فرمائے کہ مقدمیوں تمہیں سورہ باتیا نہیں پڑنی چاہیے سورج بھاگیا پتہ نہیں لگتا کہ اندر کوئی آدمی اللہ نہ کر رہا ہے لیکن جب وہ زور سے پڑھے گا پتہ لگے گا کہ زور سے پڑھ لیکن ایک آدمی دل میں پڑھتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی دیکھیے پڑھائیے یہ خاموشی ہے یا نہیں خاموشی پڑھنے کے منافی نہیں اس لیے کہ آپ رکو میں سجود میں اسی طرح دیگر تصویرات پڑھی کرتے ہیں کیا آپ اس وقت خاموش نہیں ہیں وقت آپ چھوٹا تو خاموش نے تصویر کیجئے کہ خاموشی سے بھی ایک چیز پڑھی کا خاموش نہیں اور ابو داؤد کی ہم اپنے پیش کی اور بھائی کو ابھی تک سمجھ نہیں آیا کہ کہاں سے انہوں نے پیش کی کیا انہوں نے کہا پتہ نہیں مولانا کہاں بیٹھے یہ دیکھیے کہ یہ सुनो तो सही ना ऐसा गुम हो रहा था मैं बता रहा हूं एक आपका हादसा खराब हो गया माला ना पैसा गुम था सड़क सुमरा बे उमिल उमिल पुरा और अंता छनित असल सूरत यह है मैं आदमी दावे में कहता हूं पूरे ताबे से कहता हूं हम की कोई हनी मोहता इमाम मोहम्मद का आपका पता है मोहता इमाम मोहम्मद का पता है कितनी रहते हैं ईमान अबू से अभी उठे महाराजा इमाम अबू हनीफा की हसीफे बताए मुझे कितनी उठे अभी अभी बताए आप अगर इतने बड़े हमसी उठे پتا رکھ جائے کہ ماتا امام محمد نے امام ابو حلیفہ کی کتنی عزیز کن کے بتاؤ آپ کو آج کل یہ پتہ نہ لگا کہ امام ابو حلیفہ نے ان کے شاگردوں نے کتنی روایتیں حدیث کی ذکر کی ہیں اور پھر کہ کہ امام ابو حلیفہ نے خود امام مالک سے حدیث پڑھی سندی تھی یہ اور موبائل نمادی آج بات اس بات پہ ختم ہو سکتی ہے آپ مجھے ابو حنیفا کی پتا چلے وہ بڑھ کے مختلف سندے ہم ایک سو پچیس آپ کو سب میں مختلف کیا کرے میں آپ کو کہتا ہوں کہ محتا امام محمد اسی طرح کتاب تابل جس دن آپ نے کتابوں کے نام لیے ذرا امام ابو حلیفہ کی ان میں سے مرفوع حدیثیں نکال کے دکھا دیں ہائے ہائے اس دن آپ کے اوپر کیا بیتے گی کہ جب آپ امام ابو حلیفہ کی حدیثیں اکٹھی کرنے لگیں گے اور پھر کیا کتنی کی نکلے گی کتنی سو میں ایران کر رہا ہوں کر رہا ہوں کہ امام ابو حلیفہ کی حدیثیں کتابوں کے نام لیے ان سے مجھے نکال کے دکھایا کہ امام ابو حلیفہ نے اتنی حدیث لگائی اور پھر آپ کو بتایا بات بول کر کے بات بول کر کے جتنی بھی حدیث کی کتابوں کے دورے پڑھواتے ہیں نا لڑکوں کو ان میں امام ابو حلیفہ کی کوئی حمایت دکھاؤ دکھاؤ تو کہیں دات دکھا رہے نکال کریں آپ بتائیں امام ابو حنیفہ کی حدیثیں آپ نکال کے تو دکھا میرے میرا چیلنج ہے ایمان ابو حنیفہ کی کوئی حدیث حدیثہ کی کتابوں میں نہیں ہے چھوٹی سی ایک نکال لیں وہ بھی ہمارے علماء نے نشان دہی کیا وہ نکال لیں نکال کے دکھا اور پھر دیکھیے حضرات میں ایک دم چلانے لگا لوا نہیں آیا ایک دم وہ دیکھیے ایمان ہے بخاری رحمت اللہ جو نہیں پڑھتا اس کی نماز میں ایک اور روایت پیش کر رہا ہوں لگا دا پہلے آپ کے دم خشک کر لوں پھر پڑوں پہلے آپ کے دم خشک کر لوں سڑک پڑھ کے بتاؤں اور خبر کیا ہوتی کبھی پڑا ہے کبھی حدیثر ہے اس درجے کی حدیث ہم نے پیش کی ہے کہ جو کے درجے کو پہنچی ہوئی ہے وہ کیا ہے لا لا کوئی <سجد> کتاب لے کے پڑھے ابھی آپ کو ذرا پانی پلانے والا کر لوں پھر آپ کو سند پڑھ کے بتاؤں گا پھر آپ کو سند پڑھ کے بتاؤں گا ذرا آپ کے ہوٹ خشک چال لوں اور آج یہ ہوگا کہ آپ یہ نہیں دکھا سکیں گے آپ ثابت نہیں کر سکیں گے کہ حضرت محمد نہ پڑے بان سے مجموع سے نفرت جناب طور پر دکھائے کہ کا مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے مقتدی کو पढ़ लेनी चाहिए पढ़ लेनी चाहिए लेकिन मौलाना की हफ करनी आप अंदाजा मौलाना क्यों अपना वक्त भी जाया कर रहे मुख्त को सूर्य फातिहा नहीं पढ़नी चाहिए तो जरा वो दिखा और फिर अब मैं सूर्य फातिया के बारे में हम भी मजहब ने जो रवैया दिया सूर्य फातह نماز میں پڑھ اور نہ جناب نماز جہازہ میں پڑھ لی اور پھر ان سے دیکھو پھر پتہ کیا ہے کہیں گے علاج معاوضے کے سلسلے میں پیشاب سے دکھ لو تو میں آپ کی کتاب کا حوالہ دوں گا اگر میں دکھاتا ہوں رہا ہوں بے سورے فاطیہ کی جتنی سورے فاطہ में ना पड़ी मुकदमा खत्म ना पड़ी और फिर क्या हुआ है कोई नफाती आदत नहीं मैं आवाजाही हो रही है और हर वाली बात فاطیہ نہیں ہو آپ بات کر لیں پھر میں بات کروں گا روز بچانے کی بات ہے ہماری کرنا روز بچا دیتے ہیں آگے بھی ہو رہی ہے تم نے کی تواز آؤں گا تمہاری جس مسئلے کا جس مسئلے کا ملازمہ اے دیو با با موڑ اب اڑ چھوڑ اے کاہی کاہی ہاتھ یہ نکال اے کاہی سکھائے او اللہ میرے میں سے سکھا وہ را تو بہت ہے میں نے کہا تم نے خاطر کو میں تم نے قران کی بے تکریری خدا علاقے عبد الحمیدہ تک خدا کو لگا رہی ہے میں کر سکتا ہوں کہ مثال والا ہے کہ میرے پاس ہے یار ساری دن پڑھنے سے بات ہے ہے کتاب ہے وہ دیکھتا ہے یعنی کہ پڑھنے کی کتاب میں مساوات کا کنفیڈ یار شوشہ میں مطالعہ ہے سر وہ خدا سب سمجھ اپرا ثابت میں کرتا ہے رند کرے اللہ تعالی رحم کرے پاک فوج کی کتاب میں کوئی نہیں نہ مضب ہل کریم بزرگوں دوستوں عزیزوں بات صاف ہے بات ہے فاتحہ خل امام ایمام کی کے بات امام پر نہ مطلق فاتح کا جھگڑا ہے نہ کچھ اور جھگڑا ہے امام کے پیچھے پڑھنے یا نہ پڑھنے اس لیے اگر ایسی کوئی دلیل ایسی کوئی بات کی جائے جس کا مطلب ہو امام کے پیچھے پڑھنے یا نہ پڑھنے کے ساتھ تو پھر تو موضوع سے متعلق ہے لیکن اگر اس سے ہٹ کر کوئی اور بات تو وہ موضوع سے متعلق نہیں ہے میں پہلے بھی میں نے کہا تھا قرآن باقی آن کے قریمہ ہے اللہ یدر منکم شلال علی اللہ قادلو ایدلو ہوا